ہم نے وہ معاملہ سلمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا اور داود کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تصبی کرتے اور پرندی اور یہ ہمارے کام تھے